بولے ہم ستائے گئے اب کے انہی سے پہلے اور آپ کے تشریف لانی کے بعد کہا قرب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس کی زمین کا مالک تمہیں بنائی پھر دیکھے کسی کام کرتے ہو